گزشتہ جمعے مدینہ شریف تشریف لے گئے اور یہ آمد جو ہوئی تھی یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوئی تھی فتح مکہ کے ساتھ جڑا ہوا یہ اور طائف کا علاقہ بھی طائف مکم برما کے قریب ہے تو وہاں سے پھر آپ کی واپسی ہوئی اور آپ مدینہ شریف واپس تشریف لے گئے چھ مہینے کا قیام ہے مدینہ شریف میں اس دوران چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے گئے ادھر ادھر بہت سارے وفود آئے مدینہ منورہ اور آکر اسلام قبول کیا جو بڑا واقعہ پیش آیا اس میں سے ایک یہ تھا کہ طائف میں محاصرے کے بعد چونکہ آپ محاصرے کو چھوڑ کر وابطے پھینک لے آئے تھے زشتہ مصر بات کی تھی صدیق سے مشورہ بھی کیا تھا اور بھی کیا تھا پھر آپ نے خواب دیکھا تھا میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور اس پیالے میں کسی مرغے نے ٹھونگ مار دی ہے تو اس سے آپ نے یہ تعبیر لی تھی کہ اس وقت اس محاصرے سے فائدہ نہیں ہوگا تو ثقیف کو ایسے ہی چھوڑ کر گئے کچھ مہینوں کے بعد سقیف اب خود اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آ گئے اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی گزشتہ کہ جب وہاں سے جانے لگے محاصرہ چھوڑ کر تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے گزارش کی گیا رسول اللہ سکیف کے لیے بد دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے کہ پندرہ سولہ دن یا بیس دن حضور محاصرہ کیا ان کا تکلیف اٹھائی اس میں کئی لوگ شہید بھی ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ شکیف کو ہدایت عطا فرما اور یا اللہ ان کو میرے پاس مسلمان بنا کر لیا تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے باہر تھا تو میں نے دیکھا کہ سقیف آ رہے اور ان کی آمد یقیناً میں سمجھ گیا کہ حضور کے دس مبارک پر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو میں سرپٹ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیونکہ میں نے آپ کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کو لے آ میرے پاس مسلمین تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ خوشخبری ہے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں کہ آپ کی اللہ پاک نے دعا قبول کر لی تو رستے مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے اوبک صدیق مل گئے مجھے تیز تیز جاتے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ مغیرہ کدھر جا رہے ہیں سمجھ گئے میں نے کہا کہ سقیف آ رہے ہیں مدینہ سے باہر داخل ہو گئے اور حضور کے پاس جا رہے ہیں میں خوشخبری حضور کو سنانے کے لیے دوڑ رہا ہوں تو اب صدیق نے کہا کہ مغیرہ اگر تم یہ خوشخبری مجھے دے دو کہ میں جا کے حضور کو سنا دو ٹھیک ہے آپ سنا دیں تو سید ابکر صدیق میں جا کے عجیب بات یہ ہے کہ مختلف قبائل کی جو قیادت تھی وہ اسی آبد ابن عمر کے ہاتھ کے پاس تھی وہ اس وفد کی قیادت کر رہے تھے جن کے پاس طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے کر گئے تھے وہ تین بھائیوں میں سے ایک ان ان میں سے ایک تھا اور ان تینوں بھائیوں نے انتہائی بے مربتی اور انتہائی درشتگی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا وہ طائف کا جو سفر ہوا تھا اپ کا مشہور زمانہ سفر جو تھا یہی آبد اب آپ کے پاس امان لینے کے لیے آیا آئے تو کہا کہ ہمیں اسلام تو ہم قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ شرائط ہیں ہماری آپ نے فرمایا کیا شرائط انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑ جائے گی پانچ, پانچ وقت تو نماز معاف کر دی جائے آپ نے فرمایا کہ اس دین میں کیا خیر ہوگی جس میں نماز نہ ہو بغیر نماز کے اسلام کیا ہوگا انہوں نے کہا اچھا پھر یہ جو شراب ہے یہ تو ہماری گٹی میں پڑی ہوئی ہے یہ تو ہم بہت استعمال ہوتی ہے ہمارے طائف میں انگوروں کے باغات تھے بہت زیادہ ویسے تو باقی عرب صحرا ہے پورا جزیرۃ العدین باغات لیکن طائف کے انگور تو آج بھی بہت مشہور ہیں تو شراب بنتی تھی بہت زیادہ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں رہتے ہیں تو یہ ذنا اور بدکاری ہماری عادت ہے چونکہ گھروں سے باہر رہتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہمیں شراب اور زنا کی اجازت دی جائے ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کرتا تو اس پر انہوں نے کہا کہ لات ہمارا بت ہے اور ہمیں اسے بڑی عقیدت ہے تو لات کچھ نہ کہا جائے آپ نے فرمایا کہ بت تو نہیں چھوڑا جائے گا تین سال کے لیے چھوڑ دیا جائے پھر بے شک تین سال ہماری قوم جراثی آہستہ آہستہ نہیں سال کے لیے نہیں چھوڑا جائے لات تو بھی توڑا جائے گا تو ان باتوں کو ان کی آپ نے تسلیم نہیں فرمایا ایک بار انہوں نے کہی کہ ہمارے ہم اپنے جو ہمارے پر جو وہاں کا سرکاری ٹیکس کہنے یا جو وہاں پر جو زکات وغیرہ اکٹھی ہوگی جو لوگ اسلام لے آئیں گے تو وہ اس پر ہمارے اوپر کوئی عامل جو ہے وہ باہر سے نہ مقرر کریں اور ہم اپنے خود ہی جمع کر کے دے دیں گے یہ بات آپ نے مان تو جب سرطور نے کہا کہ آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ اگر ہم واپس گئے اپنی قوم کے پاس اور یہ, دین ہم... یہ تو قوم نے تو ہمیں کے لئے بھیجا کہ اسلام کو ذرا آسان کر کے واپس, لے تو اگر ہم واپس گئے اور یہ پانچ نمازیں بھی لے کر جائیں گے اور شراب اور ذرا کی حرمت بھی لے کے جائیں گے اور لات کا ٹوٹنا بھی لے کر جائیں گے یہ تو ہماری قوم نہیں مانے گی تو ایک شخص جو ان سے تھا اس نے کہا کہ قریب سے کہ دیکھو یہ جو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ بھی ان ساری چیزوں کے اندر مبتلا تھے اسلام لانے سے پہلے اور بلاخر انہوں نے یہ سب کو چھوڑ دیا یہ صحابہ کا مجموعہ اگر یہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم بھی چھوڑ سکتے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کو ایک وقت کے اندر چھوڑ دیں تو سعید مغیرہ ابن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ساتھ لات کو توڑنے کے لیے ان کے ساتھ دستہ بھیجا انہی کے ساتھ جائیں واپس اور لات کو توڑیں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا خوشتبا سے آدمی تھے جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا طائف اندر کے لات توڑنے کے لیے لات جو مشہور بدھ تھا کہ اس کو توڑنے کے لیے لوگ آ گئے ہیں مدینہ شریف سے نے بھیجے ہیں تو سب کا یہ خیال تھا کہ اب لات اپنا انتقام لے گا زیادہ عیدہ تھا ان کا بت کے اوپر ابھی نئے نئے تو مسلمان ہو رہے تھے تو عورتیں بھی گھروں سے نکل آئیں اور دوسرے لوگ بھی نکل آئے کہ جب یہ لوگ لات کے اوپر کلہاڑا چلائیں گے تو خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ بت تو اپنا وہ تو ان کا خدا تھا تو حضرت مغیرہ کو بھی تھوڑا سا مذاق سوجا تو وہ گئے لات کے پاس جا کر انہوں نے ایک زوردار کدال لات کو مارا اور اس کے بعد زمین پر گر کے تڑپنا شروع کر دیا تو یہ سب لوگ سمجھے کہ واقعی لات نے ایکٹ کیا ہے اس کے اوپر تو سارے جو کہنے لگے کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ لاش جو ہے وہ اپنا انتقام نہیں چھوڑے گا اور اب دیکھو ان کو کیا ہو گیا جس نے پہ آپ کدال مارا تو مغیرہ تھوڑی دیر تڑپتے رہے ویسے ہی اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کے بعد اپنے کدال سے لات کو ذرے زرے کر دیا اور اس موقع پہ بڑے زوردار اشعار بھی پڑے کہ بہرحال اس طریقے کے ساتھ سقیف آئے تو ایک طرح سے بہت زیادہ کھلے دل کے ساتھ نہیں آئے تھے لیکن اسلام قبول کر لیا آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں بھی ان کی زندگی کے اندر آ گئیں جس سے وہ ڈر رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہو گیا چھ مہینے کے بعد رزبۂ تبک پیش آیا واپس آنے کے چھ نو ہجری ہے ہجرت کا نواں سال ہے اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اس ظاہری حیات کے آخری سال ہے دو تو یہ تبوک جو ہے یہ اس وقت مدینہ منورہ سے تقریباً سات سو اٹھتر میل کے فاصلے پر سات سو اٹھتر میل مطلب شاید ہزار بارہ سو کلو بنتا اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہاں پر آپ کو اطلاع لی کہ کیسر جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اور لشکر لے کر آ رہا ہے تبوک کی طرف تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ صحابہ کو تیاری کا کہا یہ بڑا یہ جو غذبہ ہے اگرچہ اس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن قرآن شریف کے اندر اس کی تفصیلات بہت زیادہ موجود ہیں سور توبہ کے اندر غزوہ تبو کے واقعات بہت ساری آیات کے اندر موجود ہیں یہ غزوہ اس کو غزوہ تبوب بھی کہتے ہیں اور اس کو غزوہ اسرا بھی کہتے ہیں جیلوسرا بھی کہتے ہیں اسرت عربی کے اندر کہتے ہیں معاشی تنگ دستی کو معاشی بدحالی کو غربت کو افلاس کو عسرت تنگی کہتے ہیں ہمارے اردو میں بھی استعمال تھے اس یہ غزوہ جس وقت ہوا تو مسلمانوں کے معاشی حالات جو تھے وہ بہت زیادہ نازک تھے اور اسے جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑی اس میں پاک نے ساسرا کہا ہے خود قرآن پاک نے کہ مہاجرین في تراؤسرا کہ اللہ جن شاہ نے بڑی مہربانی فرمائی نبی پر اور ان کے مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے تنگی کی گھڑی کے اندر آپ کی پیروی کی مشکل کی گھڑی میں جنہوں نے آپ کی پیروی کی ایک تو خشک سال گزری تھی پچھلے سال فصل نہیں ہوئی تھی باغ پھل فل، پھلے نہیں تھے اب جب عین کھجوروں کے باغ تیار ہونے کا وقت آیا اور پچھلے سال کی بھی کہنا چاہیے کہ نقصان اور قزے لوگوں کے اوپر تھے پچھلے سال کی فصل اور پھل سہی نہ آنے کی وجہ سے اسی وقت کو مار گیا کہ نکلو اللہ کے رستے کے در باغوں کو چھوڑ کر پھلوں کو کھجوروں کو پر چھوڑ کر اور اتنا لمبا سفر ہے بارہ سو کلومیٹر کا سفر ہے اور اتنا لمبا عرصہ اس میں لگے گا اس کا مطلب یہ کہ جب واپس آئیں گے تو یہ پھل جو ہے یہ درخت کے اوپر ہی خرم ہو چکے ہوں گے ان کو پرندے چپ چکے ہوں گے بچنے کی خوبصورت ان کی مرد کو پیشہ نہیں سب کو نکلنے کا حکم ہے. تو اس نکلنے کو اللہ جہ شاہ نے بڑا وزن دیا ہے اور اس میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کی بڑی سخت تمبی کی گئی ہے وہ عل صلاف ندین و تین اہل ایمان رہتے تھے ان کا قصہ بخاری شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود اہل ایمان میں سے تین رہے تھے دو اور لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہابا میں سے ایک ایک کا پتا تھا اور ان کی دلی کی ایفیت جانتے تھے ایک حضرت ابو خصما وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا میرا بار تھا وہاں پر نوکروں نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا چھاؤں تھی ٹھنڈا پانی میرے باغ میں میٹھا چشمہ تھا میری بیویاں دو تھی دونوں میرے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور نوکر تھے اور ہشم خدم تھے تو میں اس منظر کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور زور جا چکے تھے تبوک کے لیے تو کہتے ہیں کہ ایک دم میرے دل کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہوں, ریت کے سمندر سے گزر رہے ہوں اس دوپہر کی گرمی کو برداشت کر رہے ہوں اونٹ کی پش پر ہو اور جہاد کے لیے ہوں اور ابو خیسمہ تو گھر کے اندر باغ کے اندر بیٹھا ہو بیویوں کے ساتھ اور تو جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے اور تو کھجورے کھا رہا ہے یہ تو منافقوں کا طرز ہو سکتا ہے مومنوں کا نہیں ہو سکتا میں نے بیویوں سے کہا مجھے تیاری کر کے ہو, میں نکلتا ہوں یہ نکلے تو حضور تو کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا رسول اللہ ایک شخص آ رہا اکیلا آ رہا ہے آپ نے کہا کہ کن ابا خیسما اللہ کرے کہ ابو خیسمہ تو جب آپ نے یہ کہا تو جب وہ قریب آئے تو دیکھا جب وہ خیسمہ ہی تھے حضور نے کہا کہ ابو خیسمہ تو نے بالکل درست فیصلہ کیا تو نے بہت اچھا کیا کہ تو نکل آیا مطلب یہ کہ اس میں تو رہنے والوں پر بڑا اتاب آتا اللہ جل شاہ رخ اسی طرح صحیح تھا وہ بھی چلے ساتھ نکلے تو تھے ساتھ بس ان کے کچھ رستے میں مسئلہ ہوا اونٹ مٹ ان کے چل نہیں رہتے مسئلہ ہوا تو پیچھے رہ گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ لشکر آگے چلا گیا آپ کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا کہ پھر ایک بڑا اکیلا آ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ کن ابا ذر رہن. کہ اللہ کرے کہ ابو ذر تو جب ابو ذر قریب آئے تو حضور نے کہا کہ دیکھا تو اکیلے ابو ذر آ رہے ہیں ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو نے کہا ابو اکیلا ہی رہے گا اور گا اور اکیلا ہی مرے گا کہا ابو حضب ال کے بارے میں اور باقی وہ ربضہ کے اندر اسلام کے زمانے میں ربزہ میں چلے گئے تھے ایک اٹھتر کلومیٹر کلو میٹر بار تھا نورا سما تنہائی کے اندر ان کے فات تھے جیسے حضور نے فرمایا تھا اچھا اس, کی اس میں جو ہے نا غذبۂ تبوک جس کو کہتے اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بڑا اعلان دندہ فرمایا اور یہی یہی وہ مشہور غزہ ہے جس میں سعیدہ بکر صدیقی اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اور عمر فاروق آدھا سامان لے آئے تھے اور عثمان غنی عثمان غنی وہ کچھ لائے تھا کہ جس پر رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی دو چیز عثمان غنی کی آتی ہے کہ حضور جب ترغیب دیتے تھے عثمان غنی اپنے مال میں اضافہ کرمان اب اپنے عوف نے اپنا آدھا مال لیا تھا باقی صحابہ نے عباس بن عبد المطلب نے باقیوں نے اس میں صحابہ نے خوب دل کھو اس کے باوجود اصل میں لشکر زیادہ تھا تیس ہزار لوگوں کا لشکر تھا جو روانہ ہوا تھا اور اس کے اندر گھوڑے نہیں تھے سفر سارا ایسا تھا کہ سواریاں چاہیے تو میں نے بتایا بارہ سو کا سفر اور سختری گرمی کے اندر تھا تو یہ تو اس کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے کہنا کہ مال لے کرو اور اس میں لگاؤ اس لشکر کو اور آپ نے فرمایا کہ منجا حا جیشوسرا کہ جس نے اس جیش اڑ کی اس تنگی والے لشکر کا جس نے سامان دیا تو فلاح الجنہ اس کے لیے جنت تھا اس میں جو, صحاب... جو جہر جس کو لشکر تیار کرنا جس کو کہتے ہیں باقی صحابہ کے پاس جو, جو بعد صدیق کا تو سارا مال ایک گٹھڑی میں آ گیا تھا اتنا لمبا چوڑا تو تھا نہیں تو جس کو تجہیز جیش کہتے ہیں لشکر کو تیار کرنا لشکر کا کے لیے اوٹ دینا لشکر کے لیے نکھ بڑی مقدار میں دینا اس کے لیے گھوڑے دینا پھر ان کے اوپر کا سامان دینا وہ تجہیز جیش جس کے لفظ استعمال ہوتا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے کی تھی اللہ نے دیا بھی تھا ان کو اتنا صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ادھر تینوں طرف مجمعہ بیٹھا ہوا تھا آپ نے کہا کہ کون اللہ کے رسے کے اندر دیتا ہے تو عثمان غنی کھڑے ہوئے کہ یار رسول اللہ سو اوٹ بما ساما ساز و سمان کے تو اس کے بعد آپ نے جب اس طرف موہ کیا کہ اور کون بولتا ہے تو عثمان غنی یہاں سے چل کر ادھر آ کر رسول اللہ سو اوٹ بما ساز و پھر اس نے اس طرف منہ کیا کہ کون اللہ کے رسے کے اندر دیتا ہے عثمان غنی دوڑ کر ادھر آ کر کہتے رسول اللہ سو اٹھ بم سامان حضور کی ہر صدا کے اوپر گویا کے لبیک کہنے کے لیے تین دفعہ ایک دفعہ میں بھی کہہ سکتے ہیں ان کا مطلب تھا جب حضور کہیں تو میں کہوں کہ لبئی گیارہ رسول اللہ یہ میری طرف سے نہ پھر ایک ہزار دیوار اس کے ساتھ الگ بخت لے کر آئے کہتے ہیں اپنی جھولی کے اندر دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں بھرے پتے وہ حضور کی جھولی کے اندر ڈال دیئے حضور دونوں ہاتھوں سے ان دیناروں کو یوں چھالتے تھے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ میں اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی <تصفح> یا جو عثمان اس کے بعد ما ما ذر آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا سیدنا عثمان غنی پر جب نے پانی بند کیا مدینہ نبرا کے اندر چالیس دن برے ہو گئے تو چالیسویں دن, دن جب آپ نے گھر کی چھت پر آئے تھے تو آپ نے ان بلوائوں سے یہی بات پوچھی تھی کہ تم لوگ میرا خون لینے کے لیے کھڑے ہو مجھے تم قتل کرنا چاہتے ہو تم لوگوں کو یاد نہیں جب رسول اللہ نے مجھے غزل تبوک کے دن کیا فرمایا تھا تم وہ سارے موقع کو دیکھنے والے لوگ بھی موجود کو لشکر تیار کرے گا اور جنت کہ منہ سے میرے جنت میں جانے سن چکے ہو اور پھر بھی تم لوگ میرے میرے قتل کو جائز سمجھتے ہو اور وہاں نیچے کھڑے بدنسیبوں نے اس بات کو مانا بھی صحیح کہ ہاں بالکل آپ کے بارے میں حضور نے یہی فرمایا تھا ہم نے خود سنا تو ایک تو اس پہ نے یہ کیا اس غزوہ کی ایک یہ چیز بہت مشہور ہے اور بکر صدیق کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور کے پاس سب کچھ لیا حضور نے کہا کہ وہ بکر گھر میں کیا چھوڑا کھا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ عمر فاروق پہلے سے سوچ رہے تھے کہ بکر سے اس موقع پر آگے بڑھ جاؤں گا لیکن کہتے ہیں جو ذن پر پتہ چل گیا کہ وہ بکر سے سبقت نہیں لے جائی جا سکتی اس غزوہ کے اندر ایک اور بات یہ تھی کہ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ الگ بات یہ اس کے بیچ میں ایک اور بات کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا جب سفر میں تھے پانی نہیں تھا ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بعمر مجبوری جو اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے کھانے کے لیے اس ان اونٹوں کی اوجڑی کے اندر جو نمی ہوتی ہے اس کو نچوڑ کر پانی پیا گیا اس کا کہتے ہیں اس قدر اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہماری جان نکل جائے گی کہتے تھے اونٹ ذبا کرنے والا اس کی اونٹ کی اوجڑی کو نچوڑتا تھا اور اس پانی کو پیتے بھی تھے اور پھر وہی اوجڑی اپنے ساتھ ڈٹکا لیتے تھے کہ آگے جا کر دوبارہ حلق میں چند قطرے ٹپکانے پڑے تو اس طرح ٹپکائے جائیں صحابہ اس غذبہ کو غذبہ غذبہ فاضح کہا کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ کھول دینے والی اور منافقین کو رسوا کر دینے والی غذبہ تھی اتنے سخت حالات کے اندر وہی جم سکتا ہے جس کا ایمان کامل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور منافقوں کے چہرے پر سے نقاب الٹنے کی ایک خدائی تدبیر تھی اور ایک خدائی اسکیم تھی کہ اب رسول اللہ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس کے اندر جو دل و جان کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانب نشاور کرنے والے ہوں گے تو یہ نشر اس پہ چلا اور یہاں سے چلا اور اس میں جو سب سے اہم چیز انہوں نے دکھائی کہ میں نے کہا صحابہ نے ایک تو اپنے مال کے خرچ کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دوسرا اس ساری سختیوں اور اس ساری مشکلات کو آپ نے لوگوں نے برداشت کیا اچھا جہاں صحابہ مال لا رہے تھے اتنا زیادہ تو غریب صحابہ بھی تھے اور غریب صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ جہاں عثمان غنی تین تین سو اونٹ دے رہے ہیں اور ساتھ ایک ہزار دینار دے رہے ہیں اور عبد الرحمان ابن عوف جیسے مالدار صحابی اپنا آدھی دولت دے رہے ہیں عمر فروغ اپنے گھر کا آدھا سامان لا رہے ہیں ابو بکر صدیق سارا لا رہے ہیں تو یہ جو غریب صحابہ تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ مجھ لے کر آئے ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ آدھا سا کھجور لے کر آئے کہ ان کے پسوئی تھا دینے کے لیے تو جب وہ آدھا سا خجور لائے تو وہ چرما رہے تھے تھوڑا سا لا کر زور کی خدمت پیش کیا تو منافقین وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدھے سا خجور کی کیا ضرورت ہے یہ آدھے سا خجور سے ایک کلو کھجور سے یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے ایک اور صحابی کو مٹھی بھر چیز لے کر آئے جو ان کے پاس تھی تو منافقین نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ دکھلاوا کر رہا ہے یا کاری کر رہا ہے اس پر اللہ جن آئے علی جو لوگ عیب جو کر رہے ہیں اور کلے دل سے خرچ کرنے والے خیرات کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقوں کی بارت اور وہ جو ان کی چھوٹی سی تھوڑی سی محنت مزدوری ہے اس کا وہ مزاق اڑاتے ہیں اللہ نے کہا کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا یعنی یہ آج اس دنیا کے اندر ان کی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی کمائیوں اور سپوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اہل ایمان کے مخلصانہ عدیوں کا اللہ جل شاہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے دردناک آزار ہے کیونکہ یہ اللہ کا مذاق کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن کو پھر اس کا پتہ چلے گا ایک صحابی کا واقعہ بڑا عجیب ہے اور یہ حضرت زید الفارسا کے بیٹے ہیں اسام کے بھائی ہیں علما نام ان کا یہ ان کو کہتے ہیں ان لوگوں پر تو قرآن میں نازل کیے کہ جن لوگوں جو لوگ سامان نہ ملنے کی وجہ سے کہ اس جشک اس اتنے سفر کے اندر تو پیدل جائے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں نے بتایا کہ سات سو میل کا فاصلہ ہے تو سواری چاہیے تھی ان کو سواریاں جن کو نہیں ملی تو قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ روتے بے واس لوٹے اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی اس غم کی وجہ سے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے ان کے پاس آئے تھے کہ ہمیں سواریاں دے دیں ہم ساتھ چلے جا کا سواری تو میرے پاس بھی نہیں تو وہ روتے ہوئے واپس گئے وہ ان کو ان میں ایک یہ حضرت علبا ابن زید ابن ہرسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے یہ ویسے رونے والے صحابہ میں تھے ساری ساری رات رویا کرتے تھے تو یہ اٹھے اپنے سامان ڈھونڈا کوئی چیز کے پاس ہو جانے کے لیے کچھ نہیں ملی تم رات کو اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ لوگ سب کیا کر رہے ہیں داروں طرف ماحول صدقے کا بنا ہوا ہے بتایا بتانے سارے صحابہ دے رہے ہیں حضور نے کہا ہے لے کر آؤ تو سب دے رہے ہیں لوگ صدقہ کر رہے ہیں صدقہ جن کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں اور جن کے پاس سواری ہے وہ نکل رہے ہیں میرے پاس نہ دینے کے لیے کچھ ہے نہ نکلنے کو سواری ہے دو چیزیں نہیں ہیں کہ نہ میں جا کر حضور کی خدمت میں کچھ پیش کر سکتا ہوں اور نہ میرے پاس کوئی اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا کوئی سواری ہے جس پہ بیٹھ کر میں ساتھ ہو جاؤں تو کہہ رسو یا اللہ ہر ایک سبقہ کر رہا ہے تو میں ایک اور چیز کا سبقہ کرتا ہوں اور میں یہ سب کا ہوں کہ جس شخص نے بھی میرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہو اور اس ظلم زیادتی کا بدلہ لینا میرے اوپر میرے لیے جائز ہو قیامت کے اندر جس کا بدلہ مجھے ملے گا میں ان سب کو معاف کرتا ہوں اور کہا کہ یہ میری عزت کا صدقہ یعنی جس نے میری عزت کو نقصان پہنچایا جس نے میری غیبت کی ہو کوئی تکلیف پہنچائی ہو مارا ہو پیٹا ہو جسمانی تکلیف ہو جس کا بدلہ میرے بے پاس ہے کہ میں اخرت کے اندر لوں گا میں میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں میں اپنی عزت چھوڑ دیتا ہوں اور میں اس کو یومِ رات کو اللہ تعالی سے مناجات کی سُبرا سر اللہ عائشہ مسجد نماز پڑھنے تو کہا کہ کون ہے جس نے رات کو اپنی عزت کا صدقہ کیا تو کہا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا اللہ نے کیا رویہ تھا قرآن پاک نے اس کا ذکر بھی کیا منافقوں میں حضور نے کہا کہ چلو تو اس جا رہے رومیوں کی طرف تو کہنے لگے کیا کہنے لگے کہ ان رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہے اور میں اس طرف نہیں جا سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا ایسا نہ ہو کہ میں جہاد کے لیے جاؤں اور میں کسی اور فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں اس پر اجل شانو نے کہا کہ اس پر قرآن کی آیتیں اتری اللہ فل فتن سطح اللہ نے کہا یہ فتنے کا خوف کر رہا ہے فتنے کے اندر تو یہ مبتلا ہو گیا رسول اللہ کو انکار کر کے فتنہ تو, اس کو ہی تو آگے کا اس کو فتنے کا خوف حضور کے سامنے بہانے بازیاں مبتلا ہو گئے اسی پر قرآن کی جب صحابہ کی کیا تو کہ حضور اب ضعیف بھی تھے بیمار بھی تھے مریض بھی تھے ایسے کمزور بھی تھے جن کے پاس عطق دینے کو نہیں ایسے بھی جن کے پاس سواریاں نہیں تو اللہ جل ان کی تسلی کے الفاظ اتارے لئی کمزوروں کے اوپر کوئی وہ, وہ آ, پر کوئی دوش نہیں ہے اللہ المردا بیماروں پر نہیں ہے ولا الدی اللہ جدون فکن حرج اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی دوش ہے یا الزام ہے یا ان کے اوپر کوئی بوجھ ہے جو خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس ہے کچھ نہیں ادا رسح اللہ و رسول اگر وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہے تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے من سبیل نیکن کرنے والوں پر کوئی گرفت نہیں ہے وہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے ولا الدین اور ان لوگوں کے اوپر بھی نہیں ہے ادا ماں اتوکا کہ جو آپ کے پاس آئے لتا ہوں کہ ان کو سواری دی جائے جس پر وہ کر تو رستے میں خرچ کرے ان پر بھی کوئی دوش نہیں ان پر بھی کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں یہ قرآن شریف کے اندر دوسری طرف پیچھے جو رہ گئے اور جو جانے کے اندر پیش کر رہے تھے قرآن پاک نے ذکر بھی کیا کہا کہ فری حل مخلف خلاف اور اللہ جور پیچھے رہ گئے منافق فری المخلف مخلف کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کو کہا فری خوش ہیں یہ پیچھے رہ جانے والے خلاف رسول اللہ رسول کے پیچھے رہ جان کے اوپر کہ ہم نہیں جا سکے اس پر خوش تھے کہ ہمارا بہانہ ہم نے بنا دیا حضور مان لیا حضور کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے بہانہ بنایا ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب امین ان کے بہانے لا کر حضور پر وحی آئے گی قیامت تک مسلمان قرآن کے اندر پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا رسوا کرے گا اس کے اوپر تو اس کے بعد کہا کہ فی اللہ اور ان لوگوں نے ناپسند کیا انکار کیا کہ وہ جہاد کرے اللہ کے رستے کے اندر اپنے ماں سے اور اپنی جان سے وقالو لا تن فرو اور کیا کہتے رہے لوگوں کو باقیوں کو بھی روک رہے تھے اور اپنے نکلنے کا عذر کیا پیش کیا لا تن فرو الحر ہر گرمی مت نکلا بہت سخت گرمی ہے اس گرمی میں مت نکلو تو اللہ نے کہا کہ کل ان کو کہہ نار کہ جہنم کی گرمی کہیں زیادہ سخت یعنی اس گرمی سے اگر اپنے آپ کو بچا رہے ہو تو جہنم کی گرمی کے لیے اپنے آپ کو پہ تیار رکھو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے لو کانو یف اگر ان کو زبی سمجھ کاش وہ یہ بات سمجھے <تصحق> <تصحق> تو اگر وہ سمجھے تو یہ تو خوش ہو رہے ہیں پیچھے رہ جانے پر فلیت کلیل بہت تھوڑا ہنسی گے ولیب کو کفی اور بہت زیادہ روئیں گے جزاءً جو انہوں نے کمائی کی ہے جو کچھ کمایا ہے اس کا یہ نتیجہ ہوگا اس پھر ان کا ذکر بھی کیا جنہوں نے کہا جس نے کہا کہ میں فتنے کے اندر نہ پڑ جاؤں امن ہوں اس نے کہا کہ مجھے یہ کہتا ہے آپ سے کہ مجھے اجازت دے دے کہ میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سن لو فل فتنتی سقتوں میں تو وہ پڑ چکا ہے جسے کہ اور بے شک جہنم المقی تو تم بے شک جہنم نے کافروں کو ہر طرف سے جو ہے گھیرا ہوا آپ نے چونکہ اجازت دے دی تھی جو آ رہا تھا آپ کے پاس کہ میں مجھے فتنے میں نہ پڑ جاؤں میں نہیں جاتا آپ نے کہا نہ جاؤ کوئی اب تک گرمی بہت زیادہ ہے میں نہ جاؤں گا نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے کا بھی عجیب انداز ہے قرآن کے اندر اللہ پاک اس پر کہ یہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیوں اجازت دی منافقین کو ان کو, ان کو اجازت نہ دیتے تاکہ یہ صحیح مانو کے اندر رسوا ہوتے اور یہ تو آپ کی اجازت کے بعد کو منظوری مل جاتی ہے کسی کو تو اب ان کے پاس بہانہ آ گیا کہ میں تو حضور نے منظوری دی ہے نہ جانے کی لیکن اللہ پاک نے حضور سے جب یہ پوچھا یا اس پر اللہ پاک نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے قرآن کی تعبیر دیکھیں آف اللہ عن کا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یعنی بات کہنے سے پہلے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی جانے کی یعنی بات پوچھی بات میں جا رہی ہے اور آف اللہ عن کا پہلے کہا جا رہا ہے کہ اس بات پر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حضور سے کوئی ایسے ناراض ہو رہے کو کیا آپ نے ان کو نبی آپ کیا آپ آپ اپنے سچے رفقا کا جو آپ کے ساتھ جانسار ان کا اور آپ کو ان جھوٹوں کا پتہ چل جاتا یہ نواج الگ الگ ہو جاتے بالکل واڑ طور پر ان کا پتہ چل جاتا یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے پر اللہ پاک نے ان کی بیماری بتائی کہا کہ چونکہ اس کے اندر مشقت زیادہ ہے تکلیف زیادہ ہے اور آمدن یا غنیمت کا امکان کم ہے اس لیے یہ لوگ بہانے بازیاں کرتے اللہ پاک لوکا وہ سفر کا اگر مال غنیمت قریب ہوتا یعنی کہ تھوڑی سی مشقت پر مال ملنا ہوتا اور سفر تھوڑا ہوتا زیادہ یہ اتنا لمبا سفر نہ ہوتا اس گرمی کے اندر تو یہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے مکہ تو گئے تھے ساتھ اور اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی جہاں پر بھی موقع ان کو ملا تو ساتھ گئے کہ جہاں پر سفر کم ہو اور غنیمت کا زیادہ امکان ہو وہاں تو یہ لوگ سفروں میں ساتھ جاتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں پر بھی اگر سفر کم ہوتا اور لیکن براکن باؤد علیہ مشکا لیکن ان پر کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی چونکہ منزل دور تھی اس لیے ان کے اوپر ہو گئی اور پھر کہا کہ اگر یہ لوگ اب یہ کیا کریں گے وہ سیاخنا بلّہ ابھی آپ کے پاس آئیں گے آپ جب واپس آئیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے سیاح بل اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے آ کر خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ لَخَجْنَا مَا بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے ہیں. ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انفسهم والله يعلم یہ خود کو ہلاک کریں اور اللہ جل شاہ جانتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں. یہ پکے جھوٹے ہیں اللہ پاک ان کا جھوٹا ہونے کو خوب جانتا ہے تو یہ یہ تھا منافقین کا طریقہ کار ان آپ دیکھیں تو صحابہ کے طرز میں اور منافقین کے طرز کے اندر کیسی کیسی وہ مختلف دنیا ہیں ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان پر ایسے امتحان نہیں آتے کیونکہ ان امتحانوں کے بعد بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے یا تو وہ ہمیشہ اخروی ہمارا ایمان تو ایک ایسا ہے کہ بس کبھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی نہیں اپنے ہم اپنے اسلام پر بھی خوش ہیں اپنے ایمان پر بھی خوش ہیں لیکن آپ دیکھیں یہاں ایمان کا امتحان ہے اور ایمان کے امتحان میں جو پاس ہو گیا اس کا شک نہیں کہ اس کا تو درجہ وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو اس کے اندر رہ گیا اور جس کو اس کی تن آسانی نے اس کی راحت کی خواہش نے تن پروری نے اس کی مشقتیں برداشتیں آج یہ تو بہت بڑی مشقت ہے سچی بات یہ کہ ان جگہوں کو جب ہم سیرت کے اندر پڑھتے ہیں آگے چلنے سے پہلے عرض کروں کہ سیرت ہم کو قصہ کہانی تو ہے نہیں کہ علی فلا کی داستان تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں یہ تو اس لیے کہ ہم سوچیں کہ یہ تو اہل ایمان تو یہ مشقتیں اٹھاتے ہیں اپنے اللہ تعالی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے اور اللہ پاک میں ذکر بھی اسی الفاظ میں انعاع کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنی اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ کے ساتھ عہد صحابہ کوئی الگ سے تو نہیں کیا کہ جو ہم نے نہیں کیا اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے لا اللہ محمد رسول اللہ عہد ہے کہ یہ عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ صحابہ کے پاس کوئی الگ سے عہد تو نہیں تھا یہی کلمہ لا الہ اللہ محمد ال رسول اللہ انہوں نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا تو اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہ وہ لوگ ہیں اس جماعت قرآن کے اندر کہا کہ فمین اللہ بہ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنا عہد پورا کر لیا جو اللہ سے کہا تھا کر کے دکھا دی امن ہوں اور راز انتظار میں کب وہ موقع آتا کہ ہم اپنا عہد پورا کریں بد دلو تبدیلا اور ان لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی کسی قسم کی بھی ایمانی کیفیت کے اندر کسی قسم کے بھی نیچے نہیں آئے تو ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد بم نے کیا اسلام کے کیا مشقت اٹھائی کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کیا تکلیف اٹھائی اپنی جان پر اپنے مال پر اپنی عزت پر اپنی زندگی پر اپنی راحت پر اپنی آسانیوں پر ہم نے کیا تکلیف اٹھائی اور اگر ہم سے کہا جائے کہ جب یہ لوگ قیامت کے مران میں تو سارے اکٹھے ہوں گے تو یہ سارے لوگ اپنی اپنی مشقتیں لے کر آئے ہوں گے اور ان کی مشقتیں میزان کے اوپر تولی جا رہی ہوں گی ان کی تکلیفیں ان کی حوق بھی پیاس بھی سفر بھی مشقت بھی گرمی بھی جہار بھی زخم بھی شہادت بھی یہ چیزیں ان کی تو تولی جائیں گی ہم کیا چیز اپنی بغل سے نکال کر میزان کے پلڑے کے اندر رکھیں گے کہ ہم نے بھی اسلام کے لیے یہ کیا یہ کیسی چیز ہے سیرت پھٹے ہوئے اس کو ضرور سوچنا چاہیے اور اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عہد اللہ تعالی کے ساتھ جھوٹا ہم کیا یہ تو وہ مش مشقت کو, کو چھوڑے ہم سے تو مسجد آنے کی مشقت نہیں ہوتی پانچ وقت ہم سے تو نماز یہ مسجد فجر کی نماز میں جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہوتی ایک صف ڈیڑھ صف اگر مسلمان نمازیں پڑھیں تو جو مجمع آپ کو جمعے کے اندر نظر آتا ہے یہ مجمع فجر میں نظر آنا چاہیے کیونکہ جمعے کی نماز الگ سے تو فرض نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس کی فرضیہ کوئی اور طرح کی ہے فجر کی نماز کی ویسی نہیں ہے تو ایک ہی طرح کی فرض ہے. ساری کی ساری نماز ہے. جیسے فجر فرض ہے ویسے ظہر فرض ہے ویسے فرض ہے ہاں منافقین کی علامت یہ ضرور بیان کی گئی ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان پر بھاری ہوتی ہے. نہیں پڑھ سکتے حدیث نات صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نفاق سے اتنا ڈر لگتا تھا فجر اور عشا کی نماز میں اس زمانے میں رستے اور طرح کے ہوتے تھے نا گلیوں کے روشنی نہیں ہوتی تھی کچے رستے ہوتے تھے تو بیمار کے لیے اور مریض کے لیے اور روڑے کے لیے ذرا جانا اور مشکل تھا اب ہمارے یہاں تو رستے سیدھے سیدھے تو کہتے ہیں کہ اس نفاق والی بات سے ہمیں اتنا ڈر لگتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق کے اوپر بھاری ہے جو شخص دو بندوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ بھی مسجد جا سکتا تھا وہ مسجد جائے جاتا تھا دو بندے جس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہو وہ بھی مسجد جاتا تھا تاکہ منافقین میں نہ آ جاؤں کہیں منافقین ہے میرا شمار نہ ہو جائے فجر اور عشاء چھوڑنے کی وجہ سے اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے اللہ جل شاہ ہمیں اس سیرت جو ہم جس پڑھنے اس پر پاک صحیح معنوں کے اندر اس موقع پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طریقے سے جب بھی دین کو ضرورت ہو اسلام کو ضرورت ہو تو اللہ جل ہمیں اپنا جان و مال اس کی لگانے کی توفیق نصیب فرمائے الحمد اللہ